اور بے شک تم ضرور انہین پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جائی کی حوث رکھتے ہیں اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں ہزار برس جئے اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتن عمر دیا جانا اور اللہ ان کے کوتک دیکھ رہا ہے